کیا انہوں نے زمہ میں سفر نہ کیا کے دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا وہ ان سے بہت تھے اور ان کی کوت اور زمیں میں نشانیاں ان سے زیادہ تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا